ثناء ما نهاري يا إلهي العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام والسلام السلام عین رسول اللہ واقعیا حبیب اللہ تم السلام عین و ریک و اصحابی قیا نور اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عزوجل ہم مدنی حلقے کے سلسلے میں شامل ہیں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوۃ الاسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی زیا دامت برکاتهم العالیہ نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے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 اعوذ باللہ من, من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا سورہ دوہا مکیہ ہے اس میں ایک رکو 11 آیات ہیں 40 کلمے 172 حروف ہیں شان نزول ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ چند روز وہی نہ آئی تو کفار نے بطریق تعین کہا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا اور مکرو جانا اس پر نازل ہوئی چاش کی قسم جس وقت کے آفتاب بلند ہو کیونکہ یہ وقت وہی ہے جس میں اللہ تعالی نے حضرت موسا علیہ سلاد وسلام کو اپنے کلام سے مشرف کیا اور اسی وقت جادوگر سجدے میں گرے مسئلہ چاش کی نماز سنت ہے اور اس کا وقت آفتاب کے بلند ہونے سے قبل زوال تک ہے امام صاحب کے نزدیک چاش کی نماز دو رکایتیں ہیں یا چار ایک سلام کے ساتھ بعض مفسرین نے فرمایا کہ دہا سے دین مراد ہے سجا اور رات کی جب وہ پردہ ڈالے اور اس کی تاریخی عام ہو جائے حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ چاش سے مراد وہ چاش ہے جس میں اللہ تعالی نے حضرت موسا علیہ سلاۃ وسلام سے کلام فرمایا بعض مفسرین نے فرمایا کہ چاشت اشارہ ہے نور جے مصطفا کی طرف اور شب کی نایا ہے آپ کے گیسو امبرین سے مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا کہ تمہیں تمہارے رب نے نہ چھوڑا اور نہ مکرو جانا مِنَ اور بے شک پچھلی تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہے یعنی آخرت دنیا سے بہتر ہے کیونکہ وہاں آپ کے لیے مقام محمود حوض مورود خیر موت اور تمام انبیاء و رسول پر تقدم اور آپ کی امت کا تمام امتوں پر گواہ ہونا اور آپ کی شفاعت سے مومنین کے مرتبے اور درجے بلند ہونا اور بے انتہا عزتیں اور کرامتیں ہیں جو بیان میں نہیں آتی اور مفسرین نے اس کے یہ معنی بھی بیان فرمائے ہیں کہ آنے, والا آنے والے احوال آپ کے لیے گزشتہ سے بہتر و برتر ہیں گویا کہ حق تعالی کا وعدہ ہے کہ وہ روز بروز آپ کے درجے بلند کرے گا اور آپ عزت پر عزت اور منصب پر منصب زیادہ فرمائے گا اور ساتھ ب سات آپ کے مراتب ترقیوں میں رہیں گے فتر اور بے شک قریب ہے تمہارا رب تمہیں دنیا اور آخرت میں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے اللہ تعالی کا اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ وعد کریمہ ان نعمتوں کو بھی شامل ہے جو آپ کو دنیا میں عطا فرمائی کمال نفس علوم اولین و آخرین اور ظہور امر و علا دین اور فتوحات جو عہد مبارک میں ہوئیں اور عہد صحابہ میں ہوئیں اور تا قیامت مسلمانوں کی ہوتے رہیں گی اور دعوت کا عام ہونا اور اسلام کا مشارق و مغارب میں پھیل جانا اور آپ کی امت کا بہترین امم میں ہونا اور آپ کی کرامت و کمالات جن کا اللہ ہی عالم ہے اور آخرت کی عزت و تکریم کو بھی شامل ہے اللہ تعالی نے آپ کو شفاعت عامہ و خاصہ اور مقام محمود وغیرہ جلیل نعمتیں عطا فرمائی مسلم شریف کی حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں دست مبارک اٹھا کر امت کے حق میں رو رو کر دعا فرمائی اور اللہ امتی امتی اللہ تعالی نے جبرائیل کو حکم دیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر دریافت کرو رونے کا کیا سبب ہے باوجود یہ کہ اللہ تعالی دانا ہے جبرائیل نے حزب حکم حاضر ہو کر دریافت کیا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام حال بتایا اور غم امت کا اظہار فرمایا نے امین علی صلاح وسلام نے بارگاہ الہی میں ارض کیا کہ تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ عرض کرتے ہیں باوجود یہ کہ وہ خوف جاننے والا ہے اللہ تعالی نے جبرائیل امین علی سلاۃ وسلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہو کہ آپ کو امت کے بارے میں ان قریب راضی کریں گے اور آپ کو گنا خاطر نہ ہونے دیں گے حدیث شریف میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہے میں راضی نہ ہوں گا آیت کریمہ صاف دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالی وہی کرے گا جس میں رسول راضی ہو اور احادیث اور احادیث شفاعت سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی رسول کی رضا اسی میں ہے کہ سب گناہ گاران امت بخش دیے جائیں تو آیت و احادیث سے قطعی طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حضور کی شفاعت مقبول ہے اور حسب مرضی مبارک گنگاران امت بخشے جائیں گے سبحان اللہ کیا مرتبہ اولیا ہے کہ جس پروردگار کو راضی کرنے کے لیے تمام مکرمین تکلیف برداشت کریں اور محنتیں اٹھاتے ہیں وہ اس حبیب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے عطائے عام کرتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالی نے طلوئے آفتاب کا وقت کر گیارہ منٹ 20 سیکنڈ ہے سورج نکل رہا ہے اشراخ کے نوافل اور خزاں نماز سورج نکلنے کے کم از کم بیس منٹ بعد پڑھ سکتے ہیں آج طلوع آفتاب کا وقت چھ بچ کر گیارہ منٹ بیس سیکنڈ ہے سورج نکل رہا ہے اشراخ کے نافل اور خزہ نماز سورج نکلنے کے کم از کم بیس منٹ بعد پڑھ سکتے ہیں آج طلوع آفتاب کا وقت چھ بج کر گیارہ منٹ بیس سیکنڈ ہے سورج نکل رہا ہے اشتاق کے نوافل اور قضا نماز سورج نکلنے کے کم از کم بیس منٹ بعد پڑھ سکتے ہیں صلو صلو محمد محمد وہ اس حبیب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے آتا عام کرتا ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے ان نعمتوں کا ذکر فرمایا جو آپ کے ابتدائی حال سے آپ پر فرمائی فَآوَا کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی والدہ ماجدہ کے بطن میں تھے حمل دو ماہ کا تھا کہ آپ کے والد صاحب نے مدینہ شریفہ میں وفات پائی اور نہ کچھ مال چھوڑا نہ کوئی جگہ چھوڑی آپ کی خدمت کے متقفل آپ کے دادا حضرت عبد المطلب ہوئے جب آپ کی عمر شریف چار یا 6 سال کی ہوئی تو والدہ صاحبہ نے بھی وفات پائی جب عمر شریف آٹھ سال کی ہوئی تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے بھی وفات پائی انہوں نے اپنی وفات سے پہلے اپنے فرزند حضرت ابو ابو طالب کو جو آپ کے حقیقی چچا تھے آپ کی خدمت و نگرانی وسیعت کی ابو طالب آپ کی خدمت میں سرگرم رہے یہاں تک کہ آپ کو اللہ تعالی نے نبوت سے سرفراز فرمایا اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے ایک معنی یہ بھی بیان کیے ہیں کہ یتیم با معنی یکتا و بے نظیر کے ہے جیسا کہا جاتا ہے کہ در یتیم اس تقدیر پر یہ آیت آیت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کو عز و شرف میں یکتا و بے نظیر پیدا فرمایا اور آپ کو مقام و قرب میں وہ جگہ دی اور اپنی حفاظت میں آپ کے دشمنوں کے اندر آپ کی پروریش فرمائی اور آپ کو نبوت و استعفی و رسالت کے ساتھ مشرف کیا اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آنے پاک کے مفاہم سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی وسلم الحمد للہ والسلام علی سید المرسلین اما بعد الرحمان ابراہیم السلاۃ وسلام علیہ رسول اللہ علی حمیب اللہ تلام علیہ کا نبی اللہ مدنی چینل کے ناظرین قریب قریب آ کر ہو سکے تو درس کی تعظیم کی نیت سے دوزانو بیٹھ جائیے اگر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر فیضان سنت کا درس سنیے کہ لا پرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے لباس بدن اور بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی ہے جس نے مجھ پر دس مرتبہ صبح اور دس مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد.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 دس تاریخ کے اندر اندر اپنے ذمہ دار کو جمع کروائیے اور رسول کے ساتھ مل کر جشنی ولادت کی خوب دھوے مچائیے اس کی برکت کے بھی کیا کہنے شہر تلال ضلع سدہ یعنی کشمیر کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے ربی نور شریف چودہ سو تیس سنی ہجری کی بارہویں شب ہمارے یہاں کی مسجد میں جشن ولادت کی خوشی میں سب جھنڈے اور چرانا کی ترکیب کی جا رہی تھی در اسنا چار افراد جو کہ نشہ باز تھے مسجد کے امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے ہم نشہ کرنے کی تیاری کر ہی رہے تھے کہ خیال آیا آج عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رات بھی ہے کیا ہم نشہ کا گناہ کریں گے کیوں نہ ہم توبہ کریں لہذا آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں چنانچہ انہوں نے توبہ کی اور مسجد میں ہونے والے جشن ولادت کے بہارے لوٹنے میں شریک ہو گئے امام صاحب نے دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے رابطہ کیا اسلامی بھائی مسجد پہنچے اور انہوں نے ان سے پاک طریقے پر ملاقات کی اور ہاتھ و ہاتھ مدنی قافلے کے ددول کے مطابق ان پر ان کی تربیت شروع کر دی ان کے سیکھنے سکھانے کا شوق دیدن دیدنی تھا الحمدللہ الحمد اللہ جشن ولادت کی برکت سے چاروں نے نمازوں کی پابندی نبھانے داڑی مبارک سجانے ترسٹ روزہ سنتوں بھرے تربیتی شہادت پانے اور مساجد آباد فرمانے وغیرہ وغیرہ نیک... نیکیاں بدا لانے کی اچھی اچھی نیتیں بھی کی نیز گھر والوں سمیت سلسلہ عالیہ کادری رضویہ میں داخل ہو کر اتاری ہو گئے یہ بیان دیتے وقت دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے انہیں ابھی چند ہی روز ہوئے ہیں اور وہ اس وقت سنتوں کی تربیت کے بارہ دن کے مدری قافلوں میں آشکان رسول کے ہمراہ سنتوں بھرے سفر میں ہیں خوب جھومے ہوم جھومو اے گنا تمہاری عید ہے ہوم جھومو او اے تمہاری عید ہے ہو گیا بخشش کا سامان عید میلا دن نبی صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد رسول اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں دیکھا آپ نے جشن ولادت کی بھی کیا خوب مدنی بہارے ہیں آشکان رسول جشن ولادت مناتے ہیں جبھی ہی تو ان نشابازوں کو اس رحمتوں بھری رات کا پتہ چلا اور ان کے دل میں احترام پیدا ہوا اور سیدھی اور سیدھے اسی مسجد میں پہنچے جہاں جشنِ ولادت کا چراغا ہو رہا تھا اور سب سرسم لہرا رہے تھے چنانچہ جشنِ ولادت کے چراغا کی تو کیا بات ہے ایک اسلامی بھائی نے امیر الیسننت دامت برکات و علیا کو بتایا کہ ایک بار جشنِ ولادت کے موقع پر مسجد کو سجا کر دنن मनाया ہوا تھا ایک غیر مسلم قریب سے گزرا اس نے سجاوٹ کے بارے میں معلومات کی جب اسے بتایا گیا کہ ہم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں یہ عظیم الشان چراغا کیا ہے تو اس کا دل نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے لبریز ہو گیا کہ آج ولادت کو پندرہ سو سال گزر گئے اس کے باوجود مسلمان اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس قدر تزک اور احتشام سے جشن ولادت مناتے ہیں اور اپنی مسجدوں اور گھروں کو یوں سجاتے ہیں تو بس یہی دین سچا ہے الحمد اللہ اس نے کفر سے توبہ کی کلمہ پڑھا اور ہلکا بگوش اسلام ہو گیا دعوت اسلامی کے شاعری ادارے مکتبت کی مطبوع پانچ سو پر مشتمل کتاب ملف اعلی حضرت مکمل صفحہ نمبر ایک سو چوہتر پر ہے مینار شریف میں جھاڑ یعنی پن شاخہ مشعل فانوس فروش وغیرہ سے زیب و زینت اسراف ہے یا نہیں ارشاد علماء فرماتے ہیں لا خیر فی الاسراف ولا اسراف فی الخیر یعنی اسراف میں کوئی بھلائی نہیں اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنے میں کوئی اسراف نہیں جس شئے سے تعظیم ذکر شریف مقصود ہو ہرگیس ممنوع نہیں ہو سکتی امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے احیاء العلوم شریف میں سید ابو علی روز باری رحمت اللہ اطالع نے نقل کیا کہ ایک بندہ سالے نے ذکر شریف ترتیب دی اور اس میں ایک ہزار شمع روشن کی ایک شخص حاضر بین پہنچے اور یہ کیفیت دیکھ کر واپس جانے لگے بار مجلس نے ہاتھ پکڑا اور اندر لے جا کر فرمایا کہ جو شما میرے غیر خدا کے لیے روشن کی ہو وہ بجا دیجیے کوششیں کی جاتی رہیں اور کوئی شمع ٹھنڈی نہ ہوتی لہراؤ سبز پرچم اے آقا کے لہراؤ لہرا پرچم اے آشا اے آقا کے آشکوں گھر گھر کرو چراغا سرکار آ گئے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علامد صلاحت یا رسول اللہ پیکرو انوار تمام نبیوں کے سردار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علی مردوان سے استفار فرمایا تم جانتے ہو مفلس کون ہے صحابہ کلام علی مردوان نے ہم میں مفلس یعنی غریب مسکین وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو اور نہ ہی کوئی مال تو فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزہ اور زکات لے کر آئے گا لیکن اس نے فلاں کو گالی دی ہوگی فلاں پر توہمت لگائی ہوگی فلاں کا مال کھایا ہوگا فلاں کا خون بہایا ہوگا اور فلا کو مارا ہوگا پس اس کی نیکیوں میں سے ان سب کو ان کا حصہ دے دیا جائے گا اگر اس کے ذمہ آنے والے حقوق پورے حقوق کے پورا ہونے سے پہلے ہی اس کے نیکیاں ختم ہو گئیں تو لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے پھر اسے جہنم میں پھیک دیا جائے گا مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں در جاؤ لرز اٹھو حقیقت میں مفلس وہ ہے جو نماز روزہ حید و زکوۃ و صدقات صدقات سخاوتوں فلاحی کاموں اور بڑے بڑے نیکیوں کے باوجود, بڑی بڑی نیکیوں کے باوجود قیامت میں خالی کا خالی رہ جائے کبھی گالی دے کر کبھی توحمت لگا کر بلا اجازت شرعی ڈانٹ کر بے عزتی کر کے زلیل کر کے مار پیٹ کر کے آریتن یعنی عارضی طور پر لی ہوئی چیزیں قزن نہ لوٹا کر قرض دبا کر اور دل دکھا کر جن کو دنیا میں ناراض کر دیا ہوگا اس کی ساری نیکیاں لے جائیں گے اور نیکیاں جہنم کر دیا جائے گا لہذا اگر کسی کی ریمت کرنی ہے اور اس کو پتا چل گیا ہے یا کسی طرح کی بھی حق تلفی کی ہے تو توبہ کی کے ساتھ ساتھ دنیا میں جس کی حق تلفی کی ہے اس سے بغیر شرمائے معافی تلافی کر لینے میں آفیت ہے میرے آکا حضرت امام اہر سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان رضویہ شریف جلد چوبیس صفحہ نمبر چار سو تریسٹھ پر فرماتے ہیں یہاں دنیا میں معاف کرا لینا سہل یعنی آسان ہے قیامت کے دن اس کی امید مشکل کہ وہاں ہر شخص اپنے اپنے حال میں گرفتار نیکیوں کا طلبگار اور برائیوں سے بیزار ہوگا پرائی نیکیاں اپنے ہاتھ آتے اپنی برائیاں یعنی اپنی برائیاں اس یعنی دوسرے کے سر جاتے کسے بری معلوم ہوتی ہیں, ہوتی ہیں یہاں تک کہ حدیث میں آیا کہ ماں باپ کا بیٹے پر کچھ دین یعنی حقوق کا مطالبہ آتا ہوگا اسے روزے قیامت پیٹیں گے کہ ہمارا دین یعنی حق دے وہ کہے گا میں تمہارا بچہ ہوں یعنی شاید رحم کریں وہ یعنی والدین تمنا کریں گے کاش زیادہ حق ہوتا تاکہ بیٹے سے نیکیاں لے کر اپنے گناہ اس کے سر ڈال کر اپنی میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے تھے والدین کا بیٹے پر دین ہوگا قیامت کے روز والدین بیٹے پر لپکیں گے تو بیٹا کہے گا میں تمہارا بیٹا ہوں تو والدین کو حق دلایا جائے گا اور وہ تمنا کریں گے کاش ہمارا حق زائد ہوتا جب ماں باپ کا یہ حال ہے جب ماں باپ کا یہ حال تو اوروں سے امید خام خیال یعنی فضول خیال وہاں کریم رحیم و مالک کو مولا جل جلالہ جلال ہوں تبارک وطلا جس پر رحم فرمانا چاہے گا تو یوں کرے گا حق والے کو بے بہا قصور جنت یعنی جنت کے عالی شان محلات معاوضے میں آتا فرما کر عفو حق یعنی حق معاف کرنے پر راضی کر دے گا ایک کرشمہ کرم میں دونوں کا بھلا ہوگا نہ اس کی حسنات یعنی نیکیاں اسے دی گئیں نہ اس کی سیاحت یعنی بدیاں اس کے سر رکھی گئیں نہ اس کا حق ضائع ہونے پایا بلکہ حق سے ہزاروں درجے بہتر فضل پایا رحمت حق کی بندہ نوادی بھی خوب ہے کہ ظالم ظالم نادی یعنی نجات پائے اور مظلوم راضی ہو جائے فلی اللہ تیب امارکن کما پس اللہ تعالی ہی ہے کہ اس ایسی حمد و ثنا جو بہت زیادہ پاکیزہ اور با برکت ہے جیسا کہ ہمارے رب کی پسند اور رضا ہے یا اراحی جب پڑے محشر میں شور گیر امن دینے والے پیارے پیش وا کا ساتھ ہو آمین بجاین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کے مہکے مہکے مدنی ماحول میں با قصرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں اپنے, اپنے اپنے شہروں میں اور اپنے اپنے ملکوں میں ہونے والے ہر جمعرات کو سنتوں بھرے اجتماع میں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 الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم تضل الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واهله يا رب مصطفى بطفي مصطفى صلى الله تعالى وسلم ہماری ہمارے ماں کی اور ساری امت کی مغفرت فرما یا الله زور درس کی غلطیاں اور تمام گناہ معاف فرما عمل کا جذبہ دے ہمیں پرہیزگار ماں کا کا بردار بنا یا الله زول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 یا اللہ زبل اسلام کا بول بالا کر اور دشمنان اسلام کا منہ کالا کر یا اللہ ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما یا اللہ ہمیں زیر گمد خزرہ جلوہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں شہادت جنت میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پڑوس وسیح فرما یا اللہ زبل مدینے کی خوشبودار دار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری جائز دوا... ہماری تمام جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر کا سو مجبور کی ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنو صلوا علیه وسلم تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد فی ام جی و الکرما علی الیہ و بارک و سلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وصلا على المرسل والحمد لله رب العالمين بحق لا اله الا الله محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو اهل یا فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کی خدا کے واسطے مشکلیں حل کر چہی مشکل خشا کے واسطے کر رد شہید کر بلا کے واسطے سیداد سد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے علم حق دے باقرے علم خدا کے واسطے سد کے کا تصد صادق اسلام کر بےغضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے بہرے معروف معروف دے بے خود سری جق میں گنجنے دے باسپا کے واسطے بیری شیر اب دنیا کے کتوں سے بچا ایک کار اب دیواہ بیری کے واسطے گل کا صدق کر گم کو پارا دے حسن سات گل حسن اور بھوسائی دے واسطے پادری کر پادری رکھ پادریوں میں اٹھا قدر اب دکھ آدر قدرت ماں کے واسطے احسن اللہ ہو لہ سے دیر بندے را کے تاج واس رالے پال ہو مور رکھ دے حار تین موہنگی جاپا کے واسے ہم دوس نو بہا علی ہنس حسن ہم بہا کے باسے پہرے مجھ پر نار مارے گلزار کر بھی دے دا بادشاہ کے واسطے کو دیا کو دے ای ماں کو جمال مولا جمال اولیاء کے بات سے کے میلی روزو کر لیے پان پہ لوگا کے واسطے دین و دنیا کی مجھے برکات دے برکات سے اس کے حق دے اس کی ما کے مائم واسطے آلے محمد کے لیے کر چلی دے اس کے ہمراہ پیشوا کے واسطے, واسطے بالکل اچھا تاکہ ستھرا رانو کر اچھے پیارے شمشید بدر العلا کے باس جہاں میں آدیے آلے رسول لا ہزرے حضرت آلے رسول, رسول, رسول مقتدا کے واسطے, رسول واسطے, واسطے رسول کر عطا اتا میرا احمد سل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے پور کر سب کا تیرا اجر میں ایک دریا دیا پیری باسبا کے واسے آہین بینی بلی رنیا سلام سلام قادری عبدالسلام دو واسطے اس کے احمد میں عطا کر چشمے سر میں سو یا خدا ہو اختار اور احمد رضا کے آس احمد میں عطا کر چشمے سر میں سو یا خدا یا پاسار کو احمد رضا کے آس صدقہ سد کا علم علم عف سلو الحبیب میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو فیضان مدینہ اور اس کے اطراف میں اشراق و دہا کا وقت ہو چکا ہے فیضان مدینہ میں موجود اسلام بھائی سفید درست فرما لے ان شاء اللہ کے نوافل ادا کیے جائیں گے خوش خوشنا